وشر العمور محدت اطوحا وک المحدت تن بدا وکلبدا تم بلال و کل اس سے پہلے بیان تھا کہ زمانے کو گالی دینا یہ اللہ رب العزت کو ستانا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ و ان ہی اللہ حیات و نت دنیا ن منہ تو نخیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہی کی زندگی ہے زمانہ ہی ہمیں جی جلاتا ہے اور مارتا ہے گویا زمانے کو انہوں نے اللہ کی صفت دے دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما مِنْ علم حالانکہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے جب علم نہیں ہے تو جو اللہ تعالی علم دے رہا ہے اس علم کو ہمیں سیکھنا ہے اس باب میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمانہ ہی ہلاک کر رہا ہے تو گویا یہ جہالت کی بات ہے مالحم بیدالی کے من علم جہالت چھوڑ کر کے اللہ کی دیا ہوا علم یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے انہم ہم اللہ یہ ان کی خام خیالی ہے صحیح حدیث میں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو دینی ابن آدم آدم کی اولاد مجھے ستاتے ہیں کہتے ہیں زمانے کو گالی دیتے ہیں اور زمانہ میں ہی ہوں کیونکہ میں ہی رات اور دن کو لاتا ہوں رات اور دن کے آنے جانے سے زمانہ بنتا ہے آج پہلی تاریخ تھی رات آئی دوسری تاریخ ہوئی دن آیا پھر اس کے بعد رات آئی تاریخیں بدلتی ہیں گویا زمانے کو لانے والا اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمانے نے ایسا کیا زمانہ بہت خراب ہے زمانہ بہت الٹا چل رہا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو ستانا ہوا یو ابن آدم مجھے آدم کی اولاد آدم کا بچہ مجھے ستاتا ہے اس وجہ سے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر اس چیز سے اقوال میں ہو افعال میں ہو ہر اس چیز سے متنوع کرے جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے یا زمانہ ہی جو کچھ کرتا ہے اسی کو وہی ہوتا ہے تو اس زمانے کے گویا زمانے پر ایمان لانے یا زمانے کے کرنے اور نہ کرنے پر ایمان لانے سے ایک قوم ایسی بھی پیدا ہوئی جو اللہ تعالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مطلق انکار ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے ہوتا ایسا ہے کہ گرمی اور سردی پانی اور مٹی مل کر کے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ مٹی میں دانا ڈالتے ہیں پانی پڑتا ہے گرمی ہوتی ہے پھر وہ اگاتا ہے یہ زمانے ہی کے پلٹ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں یہ حالہ کی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ سب اسباب ہیں زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اسباب ہیں آدمی دانا مٹی میں ڈالتا ہے پانی بھی ڈالتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو اگا اگ نہیں سکتا کوئی نہیں اگا سکتا ہے اور اللہ تعالی چاہے تو پتھر پر جہاں کی پانی بھی نہیں رکتا ہے اس پتھر کے اوٹ میں بھی سبزہ اگاتا ہے وہ کہتے ہیں کبیرداس کا کے دوہوں میں سے ایک دوہا یہ بھی ہے تلسی بروے باغ میں کی سینچت پہ کو ملائے تلسی بروا بروے کہتے ہیں بروا کہتے ہیں وہ نرم پودے کو تلسی بروا باغ میں کی سیچت پیڑ کو ملائے رہے بھروسے مولا کے تو پربت پر ہری آئے گھر پہ آپ اس کو سینچتے ہیں اور اس کو پانی ڈالتے ہیں سب کچھ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوکھ جاتا ہے لیکن اللہ کے بھروسے پر پہاڑ پر پتھر پر بھی اگاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا یہ کہنا کہ نہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے گرمی آتی ہے سردی آتی ہے رات آتی ہے چاند کی روشنی پڑتی ہے تو ہوتا ہے نہ یہ ہوتے ہوئے اسباب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسباب کو حکم دے گا تو اپنے نتائج کو وہ لائیں گے اگر اسباب کو کہہ دے کہ ہمیشہ یہ مثال سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جلانا چاہا اسحابدود کو لوگوں نے جلانا چاہا جن کے لیے کھائی کھو دیا اور اس میں پانی میں آگ میں بہت بڑا گڈا کھود کھود کر کے آگ میں لوگوں کو ڈالے لیکن جب اللہ نے نہیں کہا تو حضرت ابراہیم کی آگ کو کہہ دیا نہ خون بردوں اور اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا آگ کا کام جلانا ہے اسی طرح پانی کا کام ہے سمندر کا کام ہے ڈبو دینا لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسا کا حکم دیا کہ میرے حکم سے مارو پانی میں لاٹھی مارو راستہ بن گیا تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اب اگر کوئی کہے کہ نہیں زمانے ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے جس کو اصحاب تباہے کہتے ہیں فلسفہ کے زبان میں یہ بہرحال اسی عقیدے کے تحت ایک عقیدہ پیدا ہوا اس وجہ سے اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں شرک کا شاعبہ ہو جس میں الحاد کا شائبہ ہو اللہ اب العزت کے انکار کا شائبہ ہو پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کہا کرتے تھے یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم رائنا رائنا کا دو معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کرو اور کا مطلب اے رحونت اور شرکسی والے تو پیارے رسول کو وہ لوگ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کو رعایت کرنے کے معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے رائنا بلکہ کہتے ہیں روحنت والے اور شرکسی والے تو مسلمانوں کا کہا گیا یا ایو حل ددین امن اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ پر اللہ پر ایمان لائے پیر رسول کی رسالت پر پیر رسول کی صداقت پر ایمان لائے لاتقول اور آئینہ ان کی طرح یہ لفظ مت بولو کیونکہ یہ لفظ دو معنی کا متحمل ہے اس میں اچھا معنی بھی ہے اور برا مانا بھی ہے کاخر لوگ برا مانا لیتے ہیں ان کی طرح تم نہ بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح کہنے لگے ان کو رونت والے یہ لاتقول اور آئینہ اس وجہ سے ہر اس لفظ میں یا ہر اس نام میں ہر اس بول میں جس میں اللہ کی ذات پر حملہ ہو رہا ہو اللہ کی ذات کی تنخیص ہو رہی ہو اسلام منع کر رہا ہے یہ چیز بھی اللہ تعالی نے منع فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ زمانہ خراب ہے یا زمانے کے آندولن سے یہ سب ہوتا ہے یہ سب باتیں بولی جاتی ہیں یہ سب غلط ہے اسی طرح انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں, میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے کو قاضی قضات کہے یعنی قاضیوں میں ججوں میں سے سب سے بڑا جج یا اپنے کو کہے کہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین یا حکم اپنے کام رکھے کہ فیصلہ کرنے والا میں ہی ہوں اس قسم کے نام یہ بھی اللہ کے جناب میں اللہ کی ذات سے متعلق اللہ کی ذات کے بارے میں تنقید کا شائبہ پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے ان الفاظ کے بولنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے دیکھیے توحید کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے اس کی نزاکت کی وجہ سے شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا اس سے پہلے کباب آپ کے سامنے گزر چکا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں گے اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے اور کہہ کر کے آپ نے شریک کیا لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ جو چاہے گا پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا اللہ کا چاہنا مقدم ہے اللہ اعلیٰ نہیں چاہے گا وَمَا تشا إِلَّا اللہ يَشَاءَ اللَّهُ اللہ رب الْعَالَمِينَ اللہ کے چاہنے, چاہنے ہی سے ہوگا تم چاہو گے تو نہیں ہوگا اللہ چاہے گا تو وہی ہوگا جو کچھ اللہ تعالی چاہے گا تو اس قسم کے باریک الفاظ بھی جس میں اللہ کی ذات کی تنخیص ہو رہی ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا شائبہ ہے شریعت نے منع فرمایا ہے یہاں باب التسمی قاب القباد قاضی قزات کسی کا نام کسی کو اگر نام رکھا جائے یا کوئی شخص اپنا نام قاضی قزاعت رکھے یعنی ججوں میں سے سب سے بڑا جج یہ بھی ایک فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا یہ لفظ بھی اسلام نے برداشت نہیں کیا کیونکہ یہ اللہ حب العزت ہی کی کا کی صفت ہے کیونکہ آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے قاضی آپ ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا قاضی جس کو یہ کہ اپنے یہاں بہرحال کہتے ہیں اس طرح کا گرینڈ قاضی یا کیا کہتے ہیں بہرحال چیف جسٹس چیف جسٹس لیکن کاضل قزاد کہنا اس کو اورمان مکرو کہا ہے کیونکہ اللہ یعنی گویا آخری فیصلہ انہیں کا ہے اس کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں اس معنی میں کیونکہ یہ لفظ آتا ہے اس وجہ سے کوئی شخص اپنے کو قاضل خزات نہ کہے یہ کہہ سکتا ہے کہ القاضی الکبیر آ, رئیس القوات لیکن قاضی القدا یعنی جس کے بعد کوئی قاضی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اگر کسی کو فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی پر فیصلہ کرنا ہے اس وجہ سے صحیح حدیث میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ان اخنا اسم ان دہی رجل ان تسما ملک الملاک اللہ کی یہاں سب سے گرا ہوا نام سب سے حقیر نام سب سے ذلیل نام اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھتا ہے اپنے کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے یہ نام اللہ تعالی کی ہاں بہت حقیر یہ شخص اللہ کی ہاں جو اپنے کو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو سب سے زلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ اخنا عربی زبان میں اخنا کا لفظ اسم تفضیل ہوتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر کے کوئی برا نہیں حقیر نہیں دلیل نہیں جو اپنے کو ملک الملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ملک ہو سکتا ہے ان اللہ قدبہ تعلق امریکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بالود کو تمہارے اوپر بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن بادشاہوں کا بادشاہ بڑا بادشاہ کبیر الملوک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں میں بڑا بادشاہ دنیا کے بادشاہوں میں لیکن سب سے بڑا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ نام صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص رکھا جا سکتا ہے جو لامالک اللہ بادشاہوں کا بادشاہ یا سب سے سب کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے حضرت سفیان ایک راوی ہے اس حدیث کے سند میں جو آتے ہیں سفیان ابن معینہ مٹی کے رہنے والے ہلال خاندان کے بہت بڑے پائے کے عالم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں ان کی کتاب ہے حدیث میں ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مثل شاہان شاہ شاہن شاہ یہ فارسی کا لفظ اور فارس اور عرب سے جب قطوحات حاص اسلام کی فتوحات وہاں تک پہنچی تو تعلقات جو ہوئے بہت سے الفاظ مسلمانوں کے عربی زبان میں بھی در آ گئے اس وجہ سے یہ لفظ بھی مشہور ہو گیا بڑا بادشاہ اپنے کو شاہن شاہ کہتا تھا شاہان شاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے انہوں نے کہا یہ لفظ جو بولتے ہیں یہ ملک الحملات کا ترجمہ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ جیسے کہ لوگ اس وقت بولتے ہیں یا یہ کی فارس کے لوگ بولا کرتے تھے شاہان شاہ یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں حقیقت میں مسلمانوں میں بھی اسلامی تاریخ میں بھی خود بادشاہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے رکھ لیے یا یہ کہ ان کے حاشیہ ہواشی مواشی نے ان کے رکھ دیے اس طرح کے نام ایسا ہوتا تھا بہت سے لوگ چاپلوسی میں بھی بہت کچھ باتیں غلط کہہ جاتے ہیں اس زبان کو بہت کچھ حفاظت کر کے رکھنا چاہیے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کہ رسول مجھے کوئی خیر کا کام بتا دیجیے تو پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے کہا امسک لسانک اپنی زبان کو محفوظ رکھو اپنی زبان کو قابو میں رکھو امسک لسانک سانک ایک صاحبی نے پوچھا اللہ کے رسول وحل و آ خدو بیمان تکل یہ جو بات ہے ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا ہمیں پکڑا جائے گا تو تارے رسول فرماتے ہیں ثقیلت کا امکا اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ثقیلت کا ام کا تمہاری ماں تم کو روئے یعنی ایک چیز ہوتی ہے بے تکلقی میں کہا جاتا آدمی کی تمہارا ناسو کیسے نہیں سمجھتے ہو وہلیہ کب سا پن ارے اللہ ہسوا اے دو السنتی جہنم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تمام نیکیاں ان کے پاس ہوں گی لیکن یہ زبان کی غلط باتوں کی وجہ ہی سے صرف ان کو جاننے میں جانا ہوگا اس وجہ سے شعر اور شاعری کے باب میں بھی بہت کچھ آدمی کو اپنے ذوق کو اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا چاہیے چاہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے متعلق ہو یا کسی بزرگ کی تاریخ میں ہو جیسے بہت کچھ کہتے ہیں متربی ایک شاعر تھا بہت بڑا شاعر عربی کا کافور ایک بادشاہ تھا اس کی چاپلوسی میں چاپلوسی میں اس نے کہا تھا لولم تک من زلوار لزمین کا ہو عقیمت میں مولت نسلہ او وہ کافور کی تعریف میں کہتا ہے کہ اگر تم اس امت میں سے انسانوں میں سے نہ ہوتے تو ہوا بانجھ ہو جاتی یعنی بانج رہتی پیدا نہیں ہوتی تمہاری وجہ سے گویا دنیا پیدا ہوئی دیکھیے یہ ایک عام آدمی کے بارے میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی گئی یہ بھی غلط ہے کیونکہ موضوع گڑھ کر کے روایت کہی گئی ہے للاک لما خلق الاخلاق اے پیارے رسول یہ گویا اللہ رب العزت کی زبان میں کسی نے جھوٹ بولا اللہ اکبر یعنی پیارے رسول فرماتے ہیں من خزبہ علی متعمدن میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹ بات منسوب کی کسی نے پھل یہ تب ہوا مقاد ہو منہر وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے من کا جس نے قیدی بیانے سے کام لیا جھوٹ بولا متحمد جان بوجھ کر کے میرے اوپر پھل یہ تب ہوا اس حدیث کے گڑھنے والے نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روایت ہے کتابوں میں موضوع موزوں نے گڑھی ہوئی روایت اسی طرح ضعیف روایت ہوتی ہے گڑھی ہوئی روایت ہوتی ہے کہ جیسے جو چار بچے ہیں ان میں سے ایک اپنے باپ کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے تمہیں نہیں معلوم باپ مرتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے تھے اب وہ باپ کی بات جب آ گئی تو سر آنکھوں پر اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جھوٹ بولا گیا کیونکہ لوگوں میں بہت کچھ اخواہ اور لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی سمجھ کے اختلاف کی بنا پر بہت سے لوگوں میں اختلاف ہوا تو اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ بھائی ہر کسی کی بات لوٹائی جا سکتی ہے لیکن پیارے رسول کی بات کون لوٹائے گا لیکن اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا انہوں نے ایک ایک لفظ نکال کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لفظ اس حدیث میں بڑھا دیا گیا ہے ہارون رشید کے پاس ایک بدین کا لفظ آتا ہے کہ ایک بد دین کو لایا گیا ان کے سامنے جو بہت کچھ غلط بیانی اور عقیدے میں بہت کچھ غلط باتیں بیان کرتا تھا تو قتل کرنے کے لئے ان کے سامنے لایا گیا اور کہا کہ اس کو قتل کرو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو گے لیکن کیا تم کیا تمہارا کیا کام ہوگا اس وقت ہم نے تم کیا کر سکتے ہو اس موضوع پر کہ ہم نے کئی ہزار حدیثیں امت میں گھر کر کے پھیلا دی ہیں تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ان اللہ یقید لہذا اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے عبداللہ اللہ نے مبارک بہت بڑے زاہد عالم اور ابو اسحاق حق فضاری کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہے یعنی اس کو چھالیں گے بن خل کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں وہ کیا نام ہے چھلنی یعنی جس سے آٹا کی چھال چھال کر کے یو حرفا حرفا ایک ایک لفظ نکال کر کے بتا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان اس محدسین کی امت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کو کہ جھوٹ اور صحیح دودھ اور پانی سب کچھ الگ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کتاب الحمد للہ اس باب میں بہت تو لوگوں نے اللہ کے اوپر بھی پیارے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے کے بجائے عرش پر چڑھ گئے اور وہاں سے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا پیارے رسول اگر آپ کہ کا وجو نہ ہوتا آپ کو پیدا نہ ہو ہوتا لما خلق کل تو یہ زمین اور آسمان میں پیدا ہی نہیں کرتا لیکن جھوٹ بولتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ جھوٹ اور یہ زبان جو ہے اپنی بات کو دنیا میں آگے بڑھانے اونچی کا رکھنے کے لیے بہرحال آدمی بہت کچھ غلط بیانے سے کام لیتا ہے لیکن قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی علی و مخت مالا فواہم وہ تو کل وہ تشدد ارجن ماکان ایک سب جامع کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ زندگی بھر تو تم بہت بولتے رہے دنیا میں یہ زبان بہت چلتی رہی کہیں کی طرح علی و منق دن والا ان زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے اور کہیں گے ہاتھ سے کی تم نے جو کچھ کیا ہے پیر میں جو کچھ کیا ہے اب بتاؤ کیا کیا, کیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو توحید کے باب میں کسی کی تعریف کرنی ہو پیار رسول ہی کی تعریف کا مسئلہ ہو یہ نہ کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی بہت بڑی بات ہوگی لوگ اس کو بڑی چاشنی سے بڑے مزے سے مسئلے میں مناتے ہیں اور اس قسم کے شعر سر کی اشعر اشعار گاتے ہیں سناتے ہیں سنتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ان کی تقریب ہوتی ہے جو اس قسم کے جتنا ہی بڑھ کر کے وہ مبالغہ کر لے جائے تارے رسول کا فرمان لا تو میرے بارے میں حد سے مت بڑھو میری تاریخ کما اثر السارا اثر ال نسارا عیسا مریم جس طرح نصارہ عیسائیوں نے عیسا بن مریم رضی رحم علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا بہرحال تو یہ تو پیارے رسول اور انبیاء کی بات ہوئی لوگ عام لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی غلط بیانیاں اور مبالغات سے کام لیتے ہیں اس میں شاہان شاہ کا لفظ جیسے کہ حضرت ابو حضرت سفیان بن مونا نے کہا ہے کہ لوگ نام دیتے ہیں شاہ شاہ کا اس قسم کے القاب اسلام میں پسند نہیں ہیں علامہ ابن کثیر بیدایا اور نہایا اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اگرچہ تاریخ کے بارے میں یہ چیز ایک عام مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت کچھ غلط بیانیاں کر کے مختلف اقوام نے خاص طور پہ معاف کی شیعہ اقوام نے اس میں صحابہ کرام کے خلاف حضرت حشہ کے خلاف معاویہ کے خلاف اور عثمان کے خلاف بکر اور عمر کے خلاف بہت کچھ گر کر کے تاریخ میں بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں علامہ ابن کذیر کی تاریخ بدایا اور نہایت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی روایات کی پرخ کر کے اور کہا کہ یہ روایت صحیح ہے یہ روایت غلط ہے اس طرح کی انہوں نے بہت ہی مستند تاریخ لکھی ہے لیکن اس مستند ہونے کے مارا یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے وہ سب صحیح ہے بعض چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ مجھے ملا ہی نہیں یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کہتے ہیں لوگوں نے ذکر کیا, کیا ہے اس سے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں اہل کتاب یہود نسارہ ایسا بیان کرتے اس وجہ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں اس کو صحیح نہ سمجھنا چاہیے نہ جھٹلانا چاہیے الا یہ کہ اگر جھٹلانے کی بات ہو اس ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بدایا اور نہایا میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جلال الدین سلجوقی تھا اس کا لقب لوگوں نے رکھا شاہنشاہ شاہ سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ شاہنشاہ شاہ مانے بادشاہوں کا بادشاہ تو ہو ہی گیا لیکن دو بالش طور آگے بڑھ کر کے کہنے لگے نہیں آزم سب سے بڑا بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ ملک الملوک اور اسی نام سے ممبر پر ان کے نام خطبہ بھی لوگ دیتے رہے ان, کی ان کے لیے دعا کرتے رہے لیکن چونکہ اس زمانے میں چار سو انتیس کا ذکر ہے ہجری چار سو انتیس ہجری کا ذکر ہے آج ہم اس وقت چودہ سو اور تیئیس میں ہیں گویا چار سو،, سو ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون خر تم اللہ تم اللہ, تم اللہ سب سے پہلے میرا زمانہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اس صحت اچھا رہے گا اور اس کے بعد جو اچھا رہے گا اچھا رہے گا اور جو دن بھی گزرتے جائیں گے وہ خراب ہی آتے جائیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے کسی نے نقل کیا صحیح روایت میں ہے کہ حضرت انس سے شکایت کی لوگوں نے کہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بہت کچھ ظلم کرتے ہیں تو حضرت انس نے ان کو دلاسہ دیا صبر دلایا اور کہا کہ اس میں رو تو نہیں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ صبر کرو کیوں میں نے پیارے رسول سے سنا ہے لائے آتی یہ باد جو دن آئے گا اس کے بعد والا دن, دن اس سے خرابی ہوگا تو چار سو ایک ہزار سال پہلے چار سو انتیس کا تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا قصہ ہے کہ جب جلال الدین سلجوقی کو شاہ شاہ اعظم کہا گیا نفرت العام یعنی عام لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور انکار کرنے لگے کہ اس قسم کا نام نہیں دینا چاہیے خطبہ کو پتھروں سے مارا انہوں نے جو لوگ خطبہ اس نام سے دیتے تھے آپ بہر جائیں کیوں علیکم, علیکم السلام اردو یہ جلس ہاں یہ جلس باد مال شاہ مال ازان ان شاء اللہ ازان جب ہوگی تو ان شاء اللہ آپ ہی باریک اللہ بارک فی اور اس کے اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہوا لوگوں میں تو علماء نے اکٹھا ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھا تو کسی نے کہا کہ نہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ لیکن دوسرے نے کہا نہیں چونکہ اس میں شاہبہ ہے کہ ان کو گویا اللہ کی صفت دے دی جا رہی ہے سب سے بڑا سب بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ اس میں سے نہیں جائز ہے کچھ لوگوں نے کہا جائز ہے کچھ تمام مذہب کے علماء میں سے ہر ایک سے پوچھا گیا اس میں سے شافعی مذہب کے ایک آدمی تھے ابو منصور ابن صلاح انہوں نے کھل کر کے کہا حالانکہ بادشاہ ان کو بہت چاہتے تھے بہت ہی پرہیزگار مستقی ورا اور تقوا والے آدمی بادشاہ ان کو بہت کچھ چاہتے تھے ان سے آ کر کے جلال الدین سلجوقی آ کر کے خود ملتے تھے لیکن انہوں نے کھل کر کے بغیر رو رعایت کے انہوں نے کھل کر کے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا نام جائز نہیں ہے دوسرے لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی حرج نہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے انہوں نے کہا مقصد کوئی نہیں پوچھتا ہے جو لفظ تم عام بولتے ہو اس کا عام معنی کیا ہوتا ہے عام معنی ہوا کہ بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ تو یہ چیز صرف اللہ کی, کے لیے ہے اس کا اطلاق یا اس کو اس صفت کے ساتھ کسی کو موسوخ کرنا یہ جائز نہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن جلال الدین سلجوخی نے ابو منصور ابن صلاح کو بولا بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بیچارے دیرتے ہوئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے حق بات کیا ہے اگر حق بات کہی ہے اگر لوگوں نے میرے خلاف ان کو اکسایا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ہم قتل ہو جائیں گے کوئی حرج نہیں گئے اور باقاعدہ ان کو لوگ چھپ کر کے سلام کرتے تھے بادشاہ کو انہوں نے مسافہ کیا شرعی مسافہ اور ایک ہاتھ سے مسافہ کیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے مسافہ کیا اس کے بعد پھر بغل میں بیٹھ گئے اور اس نے مخاطب ہو کر کے بادشاہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے دین اور تقوی کی بنا پر اس قسم کا فتوا دے رہے ہو آج سے کوئی ش... میں اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے شہنشاہ آزم نہ کہے تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ چاپلوسی میں بھی بہت سی چیزیں کہہ جاتے ہیں لیکن حق بات کو بہرحال اعلان کرنے والے ہمیشہ ایک ہی آدمی رہے لیکن رہے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گویا اس دین کے مزاج میں رکھا ہے لا تزال من امتی نہ من ایک ٹولی رہے گی جو ہمیشہ حق بات کری منصوری لا بالحق من لاحم ان کو کوئی ذلیل کرنا چاہے ان کی مدد کرنا چھوڑ دے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا ہمیشہ رہیں گے یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں بڑی جماعت ہے تو وہی دیکھیے یہاں نام لیا ہے انہوں نے کہ ہنبری مذہب کے امام،, امام نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح شافعی امام کے مذہب نے بھی شافعی مذہب کے امام نے سیمری ابو عبداللہ سیمری الشافعی کہتے ہیں کہ اس میں نیت کا فرق ہو سکتا ہے اگر ہم اس نیت سے استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن دوسرے ایک شافعی عالم شیخ ابو منصور ابن الصلاح انہوں نے کھل کر کے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ توحید کے بعد میں اس لفظ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا فتوا دیا بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا بڑی تکریم کی اور کہا کہ تم نے اللہ سے ڈر کر کے اور ہماری خیر خواہی کی ہے پھر انہوں نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ کوئی شخص آج سے مجھے شاہن شاہ آزم نہ کہے تو یہ ہیں اس قسم کی بہت سے ایسی چیزیں ہیں حقیقت میں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ولضی ہمر القاد الماوری کا المن وہ سننا اللہی والت بھی ہی اللہ حاضیہ کیوں ابو منصور نے کیوں یہ بات اس قسم کا فتویٰ دیا کیونکہ کی سنت میں اس قسم کا لفظ آیا ہے کہ اس طرح نہ کہا کرو جو الفاظ اور جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے کسی دوسرے کے لیے خاص نہ کرو وفی روایت ان اغرج ایک دوسری روایت میں ہے اللہ رب العزت فرما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغرج اللہ قیام و اقبص اللہ کے سب سے مبغول سب سے قریب اور سب سے خبیص وہ شخص ہوگا قیامت کے دن جس نے اپنا نام شاہنشاہ رکھا یا بادشاہوں کا بادشاہ رکھا اس وجہ سے اس قسم کے اسما کو کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو سکتے ہیں باب احترام اسما اللہ تعالی و تغیر اجل ذلك۔ اللہ کے نام کا احترام اور اس احترام کے نتیجے میں اگر کوئی نام ایسا ہے جو اللہ کے احترام کو چھو رہا ہے اللہ کے احترام کے خلاف پڑتا ہے تو نام بدل دینا چاہیے یہ ہے حکم یہ ہے فیصلہ شریعت کا کہیں بھی ہو اگر کوئی شخص مثلاً اپنے یہاں بہت کچھ رکھتے ہیں نام کہتے ہیں غلام نبی غلام رسول نبی غلام غلام رب تو صحیح ہے اللہ کا غلام غلام کا لفظ آپ کہتے ہیں کہ غلام کے معنی بچہ بھی ہوتا ہے لڑکا تو کیا یہ پیارے رسول کی ایک صاحب کا خود ان کا نام غلام رسول تھا نہیں عبد النبی تھا ہمارے ساتھی عبد النبی تو کسی نے کہا کہ عبد کا مطلب ہے کہ جیسے خاتم ہوتا ہے اور نہیں عربی میں ابد کا خاص ایک معنی ہے آپ اپنے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں آپ کا بندہ ہوں اور یہ عرو ایک چیز ہوتی ہے مبالغے کی اس کو شریعت کے نقطے نظر سے برداشت نہیں کیا جائے گا حقیقت میں زبان میں بہت کچھ تنقیاں اور بہت کچھ اس کی تنظیف اور صفائی ہونی چاہیے ہمارے یہاں اردو میں بہت سے مبالغات اس طرح کے شعروں میں آتے ہیں جناب آ جناب حضور حضور اس قسم کے الفاظ بھی بہرحال استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ پیارے رسول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں ایک آدمی نے تحقیق کی تھی اور انہوں نے نتیجتا یہ نکالا کہ حضور کو حضور کس کب سے کہا جانے لگا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جانے لگا کیونکہ کی یہ عقیدہ نکلا کہ پیارے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس وجہ سے حضور کہا جانے لگا اور اسی سے جی حضوری اور یہ اور جو مطلب ہے کہ ایک عام مانا نکلا لیکن آ حضور کو حضور کیوں کہا جانے لگا کیونکہ یہ عقیدہ تھا یا عقیدہ ہوا پیدا لوگوں میں کہ حضور حضوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ حضرت یہ معنی نکالا گیا یہ بھی چیز بہرحال ہمیں پیار رسول کی محبت پیار رسول کی محبت دین و ایمان ہے حقیقت میں چھوٹی سی چھوٹی بات میں آپ کی اقتدا یہ محبت کا تقاضا ہے محبت کا تقاضا نہیں کہ شرکی الفاظ آپ کے ساتھ چکپ کریں تو اس قسم کے الفاظ اگر ہم نہ استعمال کریں تو ہماری محبت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلل نہیں آئے گا بلکہ محبت کو اور ہی جنا ملے گا کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ کو ترک کیا جا رہا ہے باب احترام اسماع اللہ تعالی اللہ تعالی کے نام کے, کا, کے احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو اس کو بری کر دینا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے باب میں گزر چکا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو بری نہیں سمجھا تو وہ بہت بڑا